آڈیو ریکارڈنگ رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائی مستفا چوک دار سلام پا فارسی دے بزرگ نے کی فرمانے نے شاہی نشاہ سما شاہی نشاہ اردو سما بلا گلولا بے کمالی وس روخ دوہ کش دو جاد جمال قور بے اخلا کش گوا ہسو سد کن یقین راسن سد کن یقین راسن سلو ال سلو والے صلاحی صل وبارہ وسلم مذہب حق کہ سنت اجمات اسلام جامع ہنفیا سراجلو لو علماء اہل سنت و جمار مولانا صاحب دادا سید شبیر حسین شاہ صاحب سد اللہ مولانا بلگنا رسول نبی یا رسول اللہ انظر حالا یا رسول اللہ انظر حالا یا رسول اللہ انظر حالا نا لا حبيبن الله اسما قالنا انني في بحر همي مغرق خذ لي شاهدا معاش قالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا ان الله هو الله صلوا على النبي یا زی نام سلو والے ہی وسلی مو تسلی دو چار مرتبہ گرو کے پاس بابا بلان سب گلندو دے پا کے واضب الحترام زیوا کار علماء گھرام محزت صابین عزیز دوستوں واضح احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں میرے لیے انتہائی جلسے تو ہوتے رہتے ہیں انتہائی خوشی ہے کہ جہاں میں نے اگر تعلیم حاصل کی وہی مجھے تقریر کا موقع ملتا ہے اور پھر اس سے بڑھ کر خوشی کی بات ہے کہ میرے اساتذہ میں سے ایک میرے استاد حضرت مولانا مفتی حاکم علی صاحب مدس مولانا وہ بھی تشریف فرمایا یہ میرے لیے اور شہادت ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے معمول کریم علیہ السلاط اسلام کے وسیلہ جمیلہ سے اس معفل پاک کو قبول و منظور فرمائے اس کے بعد میرے لیے آپ کے لیے سب کے لیے دین و دنیا میں برکت کا سبب اور آخرت میں دریا نژاد بنایا بھی اور دعا ہے کہ اللہ میرے اساتذہ کو ان کے علم میں عمر میں فیوز و برکات میں مزید برکت عطا فراہم اور پھر مجھے اس بات پہ بھی فخر حاصل ہے کہ پیر طریقت رحم شعیع سرجمان مسل کے رضا پاسمان مسل کے رضا واقف ربو حقیقت محتاب قادریت حضرت قلعہ حاجی صاحب اور ان کا میرے اس مذہبی ماحول میں بہت زیادہ دخل اور ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں ساتھ رکھا فیض ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں خال کے کائے حضور کے صد کا حضرت کا علی سنت کے سایہ قائم رکھے اور ان کے فیوز و برکات میں برکت فرمائے موزد شاہمین حضرات ماشاء اللہ عظیم و شان اجتماع اللہ مسجد فضد وقت کا تقاضا بھی ہے اور میرا معمول بھی ہے تقریر بلا تمہی تو میں اپنے اعلان کے مطابق بلا تمہیر تقریر شروع کرتا ہوں آپ توجہ اور دور سے سنیے اللہ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر ؤ صاحب کو سپیکر والا ہے تو اسے ذرا یہ گڑبڑ کر رہا ہے لاؤڈ سپیکر ٹھیک نہیں ہے جتنے ان کے ساؤن کا تھوڑا جا کر چھڈیا کرو بہت شام نے حضرات دستار فضیلت کے حوالے سے میں نے چند الفاظ تلاوت کیے الفلا کل کتاب اللہ فی اللہ وحد اللہ نے فرمایا یہ جو کتاب ہے ساد الفاظ میں عام با معاورت ازما یہ تمام قسم کے شکو کو شبہات سے پاک ہے ہر قسم کے شکو کو شبہات سے پاک ہے یہ کس کو کہا کس میں شک نہ کرو کافر اسے مانتا نہیں مومن شک کرتا نہیں اگر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنے میں کوئی حق نہیں یہ جنتیوں کا کلام ہے جنتی آغاز سبحان اللہ سے کرتے ہیں اختتام الحمد للہ کو یہ بہت بڑا بخل ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھ کے پھر سبحان اللہ دیا اس میں شکوک و شبہات نہیں ہیں ہر شکوک و شبہات سے پاک ہے پہلے چلو ایک بات کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں اس میں شک تب ہو سکتا ہے کہ جو شخصیتیں اس میں انوالو ہیں اگر ان پہ شک کیا جائے مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے ایک آدمی وہ ہے جو دودھ دوہ کے لاتا ہے چو لے لیا ہے ایک وہ ہے جو لے کر آتا ہے ایک وہ ہے جو اسے بیچتا ہے اور ایک وہ ہے جو آ دکاندار پھر آگے بیچتا ہے چار آدمی انوالو ہیں اب دودھ میں شک تب ہوگا چاروں میں سے کسی ایک کی جیانتداری پر شک کیا جائے گا یا تو دھونے والے نے برتن میں پانی رکھا ہے یا لانے والے نے برتن میں پانی رکھا ہے اور یا جو حلوائی کو آ کے بیچ رہا ہے اس نے ملاوٹ کی ہے اور یا حلوائی مناؤ, دکاندار جو ہے وہ ملاوٹ کر رہا ہے چاروں میں سے کسی ایک کی دیانتداری پہ شک کرو گے تو پھر اس میں شک ہوگا اگر چاروں کو بیانتدار تصور کیا جائے تو اس پہ شک نہیں ہو سکتا مثال دی ہے مسئلہ سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے اللہ قرآن بھیجنے والا جبریل امین لے کر آنے والے امام الانبیاء کی طرف آیا اور صحاب رسول نے جمع کیا اب شک تب ہوگا یا تو بھیجنے والے پہ شک کرے اگر بھیجنے والے کی رق کی داری پہ شک کرے تو تب بھی دارا سلام سے خارج اگر لانے والے ہیں جبریل امین اگر ان پہ شک کرے تو تب بھی کافر اب بھی گڑبڑ ہو گیا مسئلہ ایمان ختم حضور کی طرف آیا تین اصحاب رسول نے جمع کیا اب چاروں میں سے کسی ایک پہ شک کرے گا تو قرآن پہ شک کرے گا اور چاروں میں سے کسی ایک پہ بھی شک کرے گا تو قرآن کی نس کے ممکن ہو جائے گا دھارا اسلام سے خارج ہو جائے گا اب قرآن کو سامنے رکھ کے جب دیکھو گے تو الحمدللہ احلِ سنت حق نظر آتے ہیں کوئی اللہ پہ جھوٹ کا الزام لگاتا ہے کہ اللہ جھوٹ اللہ پہ جھوٹ کا الزام لگاتا ہے کوئی جبریل امین کو کہتا ہے بھول گیا کوئی امام الانبیاء کو کہتے ہیں کہ وہ نثران ہو جاتا ہے کوئی اصحاب رسول پہ شک کرتا ہے جب قرآن کو دیکھو گے دھیانوداری سے تو ایک مسل کے حق آس انتہا جماعت نظر آئے گا جو نہ خدا پ شک کرتا ہے نہ مراک پہ شک کرتا ہے نہ رسول پہ شک کرتا ہے نہ اصحاب رسول پیش کرتا ہے ویسے تو کنجری تو پلیمان دا مکان کا مکان کٹا سکیں دو لڑ پہ تو کنجری پہل کر کے پلیمان سو کیونکہ بہت نہیں کنجری وہ سوچی پائے گی میں نے کیا کہہ دیکھ گئی ہے وہ کہہ دے نا کہ یہ ایسے ہیں یہ ایسے، یہ, ایسے، یہ ایسے یہ اور بات ہے جب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھو گے تو اہل سنت آپ کو حق نظر آئے گی اتنا سچا اور پکا مسلک اور صحیح مسلک پورے دعوے سے کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ماں کا لال اپنا مسلک قرآن سے ثابت نہیں کر سکتا سوائے اہل سنت و جماعت کے اہل سنت وہ ہیں جو اپنا مسلک قرآن و حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں اگر اس میں شک ہو تو فقیر کا چیلنج ہے بالکل میں صحیح کہتا ہوں ہم نے پورے ملک نہیں پوری دنیا میں یہ کہا ہے کہ ہم ان کے عقائد پیش کرتے ہیں قرآن سے ایک عقیدہ نکال دو پھر عقیدہ دس لاکھ روپے لے لو ایک عقیدہ قرآن سے نکال دو تفالو ولن تفالو ماں نے ایسا پہلے نہیں کیا وہ جو اپنا عقیدہ قرآن سے ثابت کرے گا یہ تو بدقسمتی ہے ہماری کہ جن کا جو قرآن و حدیث کو مانتے ہیں وہ شعر و شاعری کی طرف چلے گئے ہوں ایڈے شہروں سے لگے ہیں مولوی نہ پڑے تو نیڑھے شہر ٹھیک نے اب اس طرح محفل نات شروع ہو گئی ہے اور رافزی نات میں رافضی ہوتے ہیں آئی ایم شور میں صحیح کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں مسجد میں بیٹھ کے غلط بیانی کرنے والا لانتی آدمی ہوتا ہے میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں نائنٹی فائیو پرسینٹ بداقیدہ ہے جن کو کھڑے کر کے قوم جو ہے وہ ایک مذہبی مجرے کا ماحول بنا دیتی ہے مگر قرآن و حدیث سننا قوم پسند نہیں کرتی ہمارا مسلک وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے نبی کا فرمان ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا مسلک ایسا نہیں ہے کسی حجرے میں بیٹھ کے چند مولویوں نے نہیں گھڑا ہمارا مسلک وہ ہے جو اللہ کا قرآن ہے نبی کا فرمان ہے آگے چل کے میں عرض کروں گا انشاءاللہ تو عرض کر رہا ہوں قرآن کو دیکھو سب کے ماننے والے آم سنت سب کے ماننے والے آپ سنت و جماعت مدید! ہے تو عرض کر رہا ہوں توجہ فرمائیے فرمایا سال کتاب لا رہا ہے قرآن میں شک نہ کرو جو کافر قرآن... ہے وہ تو قرآن کو مانتے ہی نہیں اگر توجہ ہو تو یہاں چھوٹا سا نکتا پیش کرو فرمایا فاتو میں سورت میں اس کی مثل ایک صورت لیا ہم نہیں مانتے یہ اللہ کا قرآن ہے آج تک لا نہیں سکے چیلنج قہم ہے مگر مانا بھی نہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لا نہیں سکے تو مانتے کیوں نہیں یہ سوال ہے نا اگر مقابلے میں چیلنج قبول نہیں کیا لا نہیں سکے تو مانتے کیوں نہیں ایک ہی بات ہے وہ حضور کو اپنی طرح کا انسان سمجھتے تھے اگر اللہ کا حبیب جانتے تو انکار نہ کرتے تمام گستاخیوں کے دروازے اس وقت کھلتے ہیں جب حضور کو ایک عام انسان تصور کیا جائے گا اگر اللہ کا حبیب تصور کیا جائے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو مسلمان بھائیو عرض کر رہا تھا تو جو فرمائیے گا فرمایا قرآن میں شک نہ کرنا کافر مانتا نہیں مومن شک کرتا نہیں تو پھر کہا کس کو ہے شک نہ کرنا جب کافر مانتے ہی نہیں جو مانتے ہی نہیں اسے کہنا قرآن میں شک نہ کرو عجیب بات ہے تو جو شک کفر سمجھتا ہے اسے کہا جائے کہ شک نہ کرنا تو یہ بھی عجیب بات ہے تو پھر کہا کس کو گیا ہے ارے کہا سیدھے سادھے مسلمانوں کو کہا گیا ہے فرمایا قرآن پڑھنے والے تو قسم کے لوگ ہوں گے یدین لوگ ہی کسی گا میادی پہ ہی کسی گا کچھ قرآن پڑھنے والے گمراہ ہوں گے کچھ قرآن پڑھنے والے ہدا کی آفتہ ہوں گے دیکھنا صرف قرآن کا نام سن کر لٹونا ہو جانا قرآن کا نام سن کر لٹونا ہو جانا دور کازن مذہر منہ امام دودری میرا ادنا کر لینا قرآن پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہوں گے گمراہ اور ہدایت یافتہ اور جب وہ تلوار کسی کافر کے ہاتھ میں ہوگی توجہ سے تلوار کسی کافر کے ہاتھ میں ہوگی تو یہ اس بات کو اگنور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ مسلمان کے لیے نہیں کہر کے لیے خطرہ ہوگا اور اسلام کے لیے نفع بخش ہوگی جب تناؤ کسی کافر کے ہاتھ میں ہوگی وہ کہر کی حمایت میں چلے گی اسلام کے لیے نقصان سے ہوگی اسی طرح جب قرآن کافر پڑے گا گمراہ پڑے گا تو گمراہی کو طبیعت تقویت ہوگی جب قرآن عدیت جاب کا پڑے گا تو عدید کو تقویت ہوگی قرآن پڑھن والا گمراہ ہوئے گا تو یقین گمراہی تکویت دے گا حضور دی حدیث بھی ہے قرآن دی بہتر تفسیر ہو دی تفصیل قرآن نل قرآن کی جائے قرآن کی ہے حضور کی زبان پاک تو بھی میں تفسیر پیش کر رہا فرمایا قرآن پڑھیں گے حلق تو تھلے نہیں اترے گا قرآن پڑھیں گے حلک تو تھلے نہیں اترے گا فرمایا ایڈے نماز ہی ہو گے کہ تھی اپنی نمازوں کو ہیٹ سمجھو گے فرمایا دین جو اج نکل گیا ہوں گے جیسے شکار دے بچوں تیر تو جب تیر شکار سے گزرتا ہے اس کی جان کو ضائع کر دیتا ہے اس کی روح کو کھینچ لیتا ہے اس کے بے جان بنا دیتا ہے یعنی وہ جان کا دشمن ہوتا ہے شکار کا شکار کی جان کا دشمن ہوتا ہے وہ تیر اس طرح فرمایا جیسے تیر ایک پرندے کی جان کا دشمن ہوتا ہے وہ بذار تو لباتا اسلامی ہوگا مگر اسلام کے دشمن ہو گئے اسلام کے دشمن ہوں گے مگر کوئی بات سید شبیر حسین کی ماننے کے لیے تیار نہیں شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں نمازی ہیں نماز کے لیے دعوت دیتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ وہ دین کے دشمن ہوں گے کہ بھائی دین ہے کیسا دین کہتے کسے ہے نمازوں کا نام دین ہے نہیں دین میں نماز ہے دین میں داڑی ہے دین میں روزہ ہے دین میں ہات ہے نماز دی نہیں روزہ دی نہیں حد دی نہیں زکات دی نہیں داری تھی نہیں اسلام میں داڑی ہے داری میں اسلام نہیں ہے آئیے اللہ کا قرآن پڑی مسجد زرار میں اذان ہوتی تھی ہوتی تھی یا نہیں بولو زور نہ کہہ لو مسجد نویچ بھی اذان ہوتی تھی مسے تلفس کے لحاظ تلفس کے لحاظ مسجد درار والا ملزم بہتر ادائیگی کرتا اشہدوں اشہادوں پڑتا مگر بلال سی آسام مسجد سرار ہو رہی ہے آسان مسجد نگری چی ہو رہی ہے لحاظ والے مقابلہ نہیں مسجد سرار تلفظ بہتر نے تلفظ کیرتھے اتر لفظ سادے نہیں مگر عشق ات اللہ اکبر بلال پاک اڑے ادار آزام دے ہے مسجد سرار والا مگر اللہ نزان کی پسند ہے اللہ نو ازان وہ پسند کہ جدو بلال آداب پورے ازان دے جڑے نے مسجد درارے اتنے ہاتھ رکھے اللہ اکبر آزان ہوں دیئے پہی مسجدِ ضرار دے اندل یہ در آزان کیوں دیئے پئی اور کیوں دے جس لئے اللہ اکبر اللہ کو الفاظ کہہ جارہے ہیں جس لئے حیال سوالہ حیال الفالہ دی بات ہوں دیئے انجنز کر کے وہ پورے عذاب نل دے پروٹوکول پورے پورے عذاب دینا لو عذاب دے, دے, دے مگر یہ مسجدِ نوی مسجدِ نویدہ موظم جلے کھڑو کے اندر پہ اللہ کدی سجے وائے کدی خبے وی اگے وی پیچھے لے کبھی مشرق کدی مغرب کدی سمان کدی جنوب کدی کسی پاس کدیوں نہ پیا نہ نہ لبی لو تلاش کردہ ہوا بلال نالے نگاہ نبی تلاش کر دے اے بلال یہ آداب اے آداب ازام دے نہیں نہ قرآن چاہے نہ حدیث آئے نے جباب رل دو لیے میں ریل کے لیے میں ہاں جی بالکل جنہیں مسیتے بیٹھے ہو جنہیں ہلی پڑھنا جنہیں ہلی پڑھنا ہے وہ بھی ہاتھ نہ چکیا جے اچھی پڑھنا کوئی فرد واجب نہیں صرف نکی ہے کدی نہیں بھی موڈ ہوں نی کر سہ جنہیں ہلی پڑھنا وہ بھی ہاتھ نہ چکے جن بابا سے بلند نہیں پڑھنا وہ بھی آتنا چکے جنہوں نہیں وہ بھی چکے. وہ بھی نہ بالکل فری آه. مگر غلط وعدہ نہیں کرنا جنہیں مل کے بابا دے بلند پڑھنا وہ بندہ ہاتھ کھڑا ماشاء ماشاءاللہ چونکہ رکھے جو صرف قسم نہیں پڑھنا تو نہ صرف ایسا ویکھنا صحت مند ہو گیا بیماریے نہ پڑھنے کے لیے میں دون کے لیے میں کی ہر رسم عبادت بادت ہے, ہے ہر رسم ای ہے ہاری رسم ہر رسم عبادت ہوتی ہے ہر رسم عبادت ہوتی ہے دلی پر کو بٹا کر پیش نظر دلی بر کو بٹا کر پیش نظر کہ ری رے کی چہرے کی ہے وہ چھ کی دیا زیادی ہیں چھ چہرے کی دیا اے او چہرے کی زیا فی الحال قرآن دینا آزانے ہوزان آدھے ہائی آسالا ہائی والا لوالاج کر کے گردن پھر یہ کرنے کدی سجے کبے اگے پچھے وے آخر لیے میں کی ہر رسم عبادت ہوتی ہے ہر رسم عبادت ہوتی ہے ہر رسم ایبا ہے دل کو بیٹا کالی پیش نظر دل پیسے نظر چہرے ہے کی اے الحال تیرا منہ کا پی ولو ان کے بس چہرے ایک زیادہ رہتے ہو ہے وہ چہرے کی سیا مسلمان بھائیو صدیق اکبر جماعت کرا دے پے کا بے لو منہ پھر گیا سٹی نماز کا طریقہ کے لیے میں کھان کی ہر ہے وہ ہر لسن ہے دلی بری کو بھی تھا کاری پیشے نظر چہرے کی سیا سورج کرو بنتا پیا یہ مولا کائنات نبی دے علم دے وارس علمِ مصطفیٰ دے وارس گود وچی مام علم آئے سورج غریب غروب ہو رہے آئے جدو نبی دے کولک بندہ ہوں دے پیا اے مازاق دے قادل والے آؤ نہ کلمہ دے پڑھنا پر کچھ نماز دی چھوٹ ہو جائے حدیث نہ ہوئے میں زبان کٹانا چور چوری کرے ہاتھ کٹو خدیف چھوٹ بولے زبان کٹو گل سچی ہوئے دیکھو جا یا کرو مر جناب مٹی کور چ پی جنا سارے چھڈ کے ٹر جنا کس بے وفاق قوم دیا کھیلا کے مصطفیٰ نال بغاوت کرنا جنہیں مرن تو بعد ہاتھ بھی نہیں چکنا کس نبی نال بغاوت کرنے پیا جن کبر حشرچ کم آنا ہے رسول اللہ میں مسلمان ہن پر منو کام بڑے نے یار سولہ کاروبار غریب آدمی تھکا ماندہ محنت مزدوری کرنا وا نماز کی کنسیکشن ہوے تو پھر میں کرنا مشروط کلما پڑھا گا پر میں جی تینوں نماز کی رعایت دے حدیث نہ ہویس نہ میں مجرم یہ کہنے والو نبی کو اختیار نہیں ہے کوئی جہاں نماز کٹ کرائے <تصفح> کہ نبی کو اختیار نہیں یہ <تصفح> بھی بڑی عجیب گل ہے چول چول بندے کہ جی نبی اختیار ہی کو نہیں میں کہ اختیار تو میم بھی ہے تو نبی دی گل کرنا میں تینوں دسنا اختیار ہے آسان لفظوں میں مسئلہ سمجھا رہا ہو. ہاتھ کس دیتے نے اکھاں پیر زبان, اللہ کان توانو کس کچھ دے اختیار اللہ نے میم ورتن کا دتا بڑے سادے لاجیکلی میں سابت کر رہا ہوں. بڑے سادے الفاظ کا ہاتھ رب نے متے ہیں چاہواں زلم کر چاہواں نیکی کرب نے میرے دتا پیر رب مینو دیتے چاہواں مسجد کا لاوا چاہواں کسی کنجری کا تماشا ویکن تور جا زبان رب مینتی تے ذکر مصطفیٰ مستفا کرا تے لفنگے گون گون گاؤں گا کان رب دیتے نے استعمال دا اختیار میرے کو چاہواں سنا نبی ناک سنا تے چاواں تیر میں واہ یاد گاؤں سن لوا مجھے اللہ نے دیے اختیار مجھے ہے کن کو کیسے استعمال کروں کیونکہ یہ سٹیٹ ہے سے پاؤں تک ایک سٹیت ہے فرمایا حدیث ہے رسول ہے فرمایا اس کا بادشاہ دل ہے ہر چیز دل کے ماتاہت ہے ہاتھ دل کے ماتاہت پاؤں دل کے ماتاہت کان دل کے متحد زبان دل کے متاب جو دل کسی سے متاثر ہو وہ آزاد کرتا ہے بکاز مسئلہ نہیں سمجھ آ جا اکیلے سلام نے پتہ ہی نہیں اس مقام کا ہاتھ دل متاثر ہو کتنا خوبصورت جوان ہو کتنا خوبصورت ہو خوش لباس ہو وہ جو کچھ بھی شفتوں کا مالک ہو اگر دل نفرت کرتا ہے تو میرے سور شابر بہ شا بخود شاخ ششی آنکھ دیکھنا پسند نہیں کرے گی زبان اس کے متعلق کچھ کہنا پسند نہیں کرے گی پاؤں اس کی طرف اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہاتھ اس کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں اور اس سے بڑھ کر سلام لینے کے کیوں دل دا موڑ خراب ہے بادشاہ کا جدو موڑ بگڑیا ہوئے متحت گل نہیں سن دے جب بادشاہ دا موڑ خراب ہوئے متحت گل نہیں سن دے بادشاہ کون کونس حدیث, حدیث رسول دل, دل اس کے ایک مملکت ہے او دا انچارج بادشاہ ہے کہ جدو بادشاہ دا موڈ خراب ہوئے متاث نہیں چھوڑ دے ماتا توجہ نہیں دیں گے کیوں کہ یہ امیر کی خلاف ورزی ہے کہ جب دل کسی سے نفرت جدو کوئی پیار والا بندہ آ جائے زبان اٹھے دی سبحان اللہ بسم اللہ صدق جاوہ ہاتھاں دے کھل جان دے نہیں پیر دھوڑ واک دے نہیں اکھانو ویکھن واسطے ترستیہ میں نشال دیتا ہوں جب دل متاثر نفرت کرے تو پتہ دل میں یار کی محبت ہے جب دل کو معلوم ہو جائے کہ یہ گستاخ رسول ہے جس کے دل میں اس کے رسول ہے اس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھنا پسند نہیں کرتا قدم چلنا پسند نہیں کرتا زبان دیکھنا پسند نہیں کرتی اور زبان کچھ کہنا پسند نہیں کرتی کام اس کی بات سننے کے لیے پسند نہیں کرتی تو جب دل متاثر ہو جائے تو کنور ڈانگا لا کے سر سے کھڑو جائے پاک گرم پتھرا دیتا ہو گئے بلال خاموش ہو فرمایا دل دون کے میں کاری رسن ای ہر رسم دلی بر کو تھا کاری پلے کی چپ کر بھائی چپ کرد بٹا زندہ باد ہوں چل چل ہو گیا بس کرو گے اگو یہ ڈال مارا آ جی لا, فقبر, لاؤ. اج تو بات طویل ہو جائے گی مرض کر رہا سا کہ امام الانبیاء، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ بھی ہوں گی سی آزان اوتے لفظ ادربے تلفظ ٹھیک سن تھے اشہادوں اشہادوں کیا جا رہے جی مگر تھے ایمان سی اتے نبی کا عشق سی نبی محبت سی کہ محبت کا نام ایمان میں <تصفح> حدیث کرنا بخاری شریف حدیث نوے چور چوری کرے ہاتھ کٹو خطیب جھوٹ بولے کٹو آؤ فقیر بخاری کو حدیث پیش کر دے پیا حضور علیہ سلا تو تشریف فرما نے فرمایا صحابہ دی جماعت بیٹھے فرمایا اور میرے گلام ارض کی تھی سہاں قربان جانا کا حکم ہو فرمایا کوئی اے ہو جہ درخت دسو جی مثال مومن کی طرح ہو جا درخت دسو جا مومن دی جسل ہوزرت عبد اللہ بن عمر فرما نے کہ میرے غالب حضرت عبداللہ بن عمر فرما نے کہ, کہ میری عمر چھوٹی سی میرے ذہن چلتے آ گئی میں اکابر صحابہ دی وجہ تو خاموش رہا کہ اکابر سے ابا بیٹھے نہیں تے میں بچا ہوں تے میں کوئی گل کر داں پہ کوئی ایسی صورت نہ ہو بے میرے کو غلط نکل جائے کچھ جی میرے ذہن زہن گل آ گئی جواب آ گیا امام الانبیاء نے فرمایا ہاں بھائی ہے کوئی جن پتا ہوسا درخت دسو ہو جیڑا مومن دی مانند ہو بخاری میں حدیث ہے مومن کی مانند سیابا فرما نظر جنگلوں گئی کہا درخت گا سوچ سوچ کے نہ جانے, تی اللہ, دا رسول جانے. اللہ, جانے تی اللہ دا رسول جانے امام مولمبیا نے فرمایا حضور امام مامولمبیا نے فرمایا اے میرے غلام او کھجور تے صحابہ رابضہ حکمیں جدو کوئی نبی گفتگو فرمان مسائل بیان کریں تے سمجھنا یاوے میس ہو جائے سمجھنا سکو تے نہیں کہنا یا ایوہ اللہزین آمنون زور آل اللہ! نہ کہلو زبان اللہ اللہ کا قرآن پیش کرنا پیا فرمایا جدو کوئی بات تمج آ جائے یا منو امان والو رکو لالا میر حکم ہوئے فرمایا لات کو لفظ رسی... او رائے دیو دوبارہ کہہ دو لفظ بگاڑ کے منافق پڑتے سن توہین نے مستفا آتی تھی مانو بنائی چیڑو ڈانگری جس یہ بات ہے تیرا کھال کے کائنات نے فرمایا کہ ایمان مان دیو لا رائنا رائنا نہ مانوا دو تکولو رائے تسی رائے نہ آو حال لفظ برے نہیں فرمایا اس واسطے بدلو کہ نہ لفظ کی اوٹ و میرے یار کی تو ہیل ہوں جفظان کی اوٹھی تو رابطہ نہ تکو رائے نہ او لفظ جل جاؤ پھر جڑا بندہ ا کہ پتہویل نبی دی توہین جائز ہے بے ایمان نہیں تے ہور کی ہے قرآن کہتا ہے لا تقولوا رائےنا تم رائےنا نہ کہو رائےنا جو الفاظ ہے وہ غلط نہیں ان لفظوں کی اوٹ میں حضور کی توہین کرتے تھے منافقین تو امام الانبیاء کے متعلق کہا رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب کی حد تک کرتے توہین کرتے ہیں منافقین فرمایا نہ تقولو رائنا تم رائنا نہ کہو یا بری تعلق میں سچ کے جوان نبی دی عظمت تو جدی جی بارگاہ پروٹوکول رب دستا پیا جی بارگاہ دے ادبو احترام رب دستے پی کہ میرے نبی دی بارگاہ دے دی ادبو احترام یہ اے اے اے اے اے جب کوئی ہدایت یافتہ قرآن پڑے گا مرض کرنا پیا توجہ فرمانا لا لو رائنا رائنا نہ کرو تھی یا سمجھ نہ آ فرمایا پہلے تیان نل سوئی نل سنو تو جے جی سمجھ نہ آئے تو کی فرمایا فرمایا تھی آخیا کرو یا رسول اللہ نظر کرم کرو یا رسول یار سالو دور نہ کہہ دو اللہ نظر میں قرآن پیش کر رہا کو اپنی بات نہیں کر رہا کو لن زورنا یارسول لال ندرے کرم فرماؤ کو لن پڑھن تو بعد بھی آخے نبی نفا نہیں دا ایڈا منافق بھی کوئی ہو سبزی ہم قرآن پڑھے تو پھر آخے نبی نفا نہیں دا طورس کرنا پیا تو جو فرمانا فرمایا تم توڑنا ادا ترجمہ کر لیں آخیا کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را کرم کی ایک نظر ہم پر مل کے بابا, دے بابا سے بلند ایک ہا میں گرستا بندہ ہاتھ جابا سے یہ کوئی طریقہ نہیں کہ میں تمہوں بار بار آخا تھی پھر ووٹ دن والا ہاتھ کرو یہ کوئی گل نہیں بابا سے دعوت بابا سے بلند حسور نالے ویلے دا پتہ نہیں ہوں کدی بندہ چاخ سخی خیراب اس داستے مل کے کہہ لو کرم کی نگر کرم کی گل نہیں کرتا تون سورنا یار سن لا کرم فرماؤ کرم کی ایک نظر ہم خدا را یا ہبی بل یا نبی اللہ کرم کی نظری ہم تمہارا میں تمہار ہوں تمہار میں تمہارا راؤ تمہارا وظیفہ یاد کر لو ایتھے قبر حشر ہر جگہ ایک کم آنا ہوں تمہ راؤ میں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں ہوں تم ہار تمہارا رام میں تمہار تمہارا یا رسول اللہ نگاہ کرم فرماؤ یہ چھوٹی جی بات رس گارج نام ہو کم جا گبرگیت اللہ شب گیت اللہ مان اللہ گلا ملا نام لام یا رسول یا نہیں کہنا چاہیے میں کیوں نہیں کہنا چاہیے میں عقیدہ قرآن حدیث والا مجھے قرآن سے ایک آیت کوئی نکال کے دکھا دے کہ یا رسول اللہ نہ کہو ایک آیت حدیث ایک دکھا دو کہ حضور نے فرمایا ہو مجھے یا رسول اللہ نہ کہو صحابہ سے ایک قول دکھا دو کسی صحابی نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ نہ کہو میں دکھاتا ہوں نبی نے فرمایا میں بخانا رب نے آخیا یا آئیو ہل مسم ایک قید پڑ دو رب نے ڈکیاں اللہ میری اطاعت کرو رب بھی یار سور لانا میں بھی اللہ سور لانا میں آ چلو تو پھر ہوگی توسی سناؤ کی آلے ملک میں ٹھیک ہوں توسی میں قبرستان سے میں کہ چلو تے کچھ جناب میں سادہ جا بندہ کچھ قبرستان جائیے تو پڑھی السلام علیکم یا آل القبور میں قبرستان جا سڈے پنڈ دم از کم پنجا ہزار بندہ چاچے مامے ماسیا پوپیا تائی آم بند گار سارے دبے الا مو کمیا آلل کبور کسی بھی مسلمانہ کے قبرستان کو لگیے آخنا چاہیے اسلام کمیا <سلام> میں آخیا پہ ہزار بندے نا آخ لیے تو جائزے Ma sha Allah پناہ ہزار بندہ آم مسلمان قبرستان جی دفاع تے ہو, دفن ہو السلام علیکم یا القبور تے شرک نہیں ایک یا رسول اللہ آخیے تے شرک ہو جائے ہائے ہائے شرک ٹھہرے جس میں تا زی میں حبی ٹھہرے آ جس میں تا زی میں اس برے مذہب پہ لیا میں اللہ دا قرآن پیش کرنا پیا نبی دا فرمان پیش کرنا پیا السلام علیکم یا اہل القبور دس ہزار بھی ہزار تی ہزار بندہ قبرستان آم لوگ ہوئے فاسٹ بھی نیک بھی نے چور بھی نے شرک نہیں رسول آخ لیے تو شرک ہو جائے الا لا جی کسی سیابی نے آخیا ہوئے میں کہ میں وکاؤں گا گل کرنے پی آ سیابی کا میں تین امام اولم دا منبر منبر امام المبیا مسجد نبی شریف کے اتنے کون بی مراد دے مستفا اتنے کون مراد مستفا سجدنا فاروق آسن امیر المومنین خلیفا المسلمین مراد مصطفی جناب سیدنا فاروق آزم کہ دیکھی کی پہ یا, یا, یا پڑھ لو امرے فاروقی ممبر سے بہ کے مسد نبی وچ یا ساری یا کے آئے ہزار میل دور جنگ ہوں پیا جو دو تے ہوتے کا بندے دے پتر بڑو لاؤ فتوا ساری ہے کوئی بفتی اور قاضی جو عمر فاروق پہ فتوا لگائے کہ مسد ندوی میں بیٹھ کے تم ساریا کو یا کہہ رہے ہو ہزاروں میل دور آیاپا نے پوچھا امیر المنی نے کی ماں جا ختفا یا تاریجا فرمایا وہ کافر جہے نے پہاڑی دے اتوں دس پہ میں سارے نے آدروں کی ہو دی اتوں نہیں پے عمر فاروق حدیث گل نہ ہوے تے میں زبان کتا پر بنا کے نبی پڑی ہے بخاری بنا اس کے نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخارن کو نہیں آتی بخاری آتا ہے بخارن کو نہیں آتی بخاری عصی سر معلوم ہوا امری فاروق دے سامنے کوئی رکاوٹ کوئی پردہ کوئی پہاڑ ہائل نہیں جی مقام کا اس پیر آخنا دیوار دے پیچھے دین پتا جی دا بیٹھا ہے, تے کائنات نولا اس کا فرمایا باہر بہرحال بات طویل ہو جائے گی ایسے زمن چ گل کرتا سا پیا جی کسی سیاپ ہی نہیں آخیا ہونا حضرت عبداللہ بن میم ابل مفر بخاری نے میرے قتم خانج کتاب موجود ہے اور دو کتابوں نے ایک سنگ لوگ چھپی ہے غیر مقلدہ دی جنہ یاد کا لفظ کٹ دیتا ہے وہ بھی دیر کو اصل ہے جسل ہے جی وہ چی لکھا یا محمد پیر سوگیا کہا کہ جا تارا تو پیارا وہاں ہے کافلا جانا پی پیا اوٹاں تیر سو تو کیا یا محمد میں میں جی آواز کدی نہیں کی آٹان نا ٹل مٹلیاں دین بچے ہی منڈا نہ رہے کم از کم کتاب دیکھ کے واس کرتا عرض کر دیا مسلمان بھائی توجہ فرمانا یا آئے یا رسول اللہ آخلی کہ کہڑے ہر جاری گل بارہ سمن آ کے سمرت کرنا پیا فرمایا کوئی بات سمجھنا ہے کرو قول یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ تو جس نبی نے فرمایا دس ہو کسے آسے درخت میں بخاری دی حدیث پیش کرتا تو پیا بخاری شیف کی حدیث کہ اوہ یہ درخت جہاں مومن کی ماند جا مومن دی ماند درخت دسو حضرت عبد اللہ بھی رنگ نے میرے تذن آ گیا مگر میں اور سیابا کی وجہ تو کموش لیا سیابا نے آخر اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے میرے نبی پاک نے فرمایا کھجور کی فرمایا بولو زور نے کہلو کی فرمایا کھجور یا رسول اللہ نظر کرم فرماؤ ذرا توجہ محرض کرنا میرا بھی دان نے میں وہ استدلال جہاں میں کرنا پیا کیوں حضور نے فرمایا کھجور پت چڑ آ جائے خزان آ جائے موسم بدل جان طوفان زالہ باری وے, ہر درخت پتے چاڑ جا مگر کدی کھجور دے پتر نہیں چڑھے آندیاں کھجور دے پتر تنے دا ساتھ نہیں چڑھتے زالہ باری ہو, وے, کچھ ہو جائے عام ایک خزاں یا جائے بہار آ جائے کچھ وی آ جائے کھجور دے پتے کدی تنے ساتھ ہی دے فرمایا او oh, میرے او غلامو مومن کھجور دی من اے کھجور مومن دی من دے جنے کھجور کچھ بھی ہو جائے موسم کیسا ہوے <coughs> موسم کیسا زالہ باری ہوفان اٹھن آندیاں اٹھن زالہ باری ہو جائے پت چڑ آ جائے خزاں آ جائے ہلاک جہو جہ بھی حالات ہوتیا نے تنے دا ساتھ نہیں چڈیا اے مومن دی حلات جے ہو جا بھی ماند حالات جہی ہومن بھی اپنی سرکار دا دامن نہیں چڑھتا جی دامنی مستفا نہیں ہو جے حالات مارا پہن زبان تے کولے ترے جان جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میرا دین بھی ت ایمان بھی تو دین بھی تل تے ایمان بھی تل مینڈا پسفتے قرآن بھی تل وو نری حج نماز فریج فری رو و نری حج نماز فرض فری رے می سو سدات آزان بھی ت وہ کرد وہ قبول کرے ہاں جے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی مازا لا الہ الا اللہ و محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرح کر رہے ہیں مسلمان بھائیو آکھا حضور شاڑی تے ہر شئی تو یا رسول اللہ شاڑی تے ہر شئی اپا میں کچھ ہوئے او دام نے مصطفیٰ نہیں چھڑ دے حالات دے تاریچ نہیں بھین بلکہ حالات پیدا کر دے حالات ہے اوہی عاشق کا دا جینا بھیرے نہ بتل جائے نے گرامی تمد کرنا فرمایا تو ایمان والا کہ جی قرآن پڑے گا ہوں وہی قرآن میں پڑنا نبی پاک دی گلا فرمایا کہ ہو جہ جی قرآن پڑن والے ہون گے دو کوئی قرآن پڑھ کے کمالا مستفا کا انکار کرے تو سمجھی پیمانے زال کل کتاب لے ببھی قرآن تہ شک نہ کریں او ایمان والے او بفی کوئی قرآن پڑھے اختیارات مصطفیٰ دا انکار کرے جس طرح کہ کی نماز آ معاف کرو تو پھر پڑھ فرمایا سرائن وہ فرماتے ہیں اسرائن ہماری اصطلاح میں الفاظ نہیں تھے اسرن وٹ از اسر کسی کہتے اسرن تو فرمایا اسرین فجر اور اثر کو اسرائن وہ رات کی اثر یہ دن کی اثر فرمایا اسرائن پہ پابندی کرنا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نپی فرماتا ہے اختیار ہے یا نہیں اب قرآن پڑھے حدیث کا نام لے اختیارات مستفا کا انکار کرے تو فرمایا قرآن و حدیث کا نام لے کر جب کوئی اختیارات مستفا کا انکار کرے تو قرآ کل کتابی قرآن پہ شک نہ کرنا قرآن میں تے نبی دیا نعتانے قرآن تے رحمت اللہ سارا میرے نبی دی نعت بولو بولو سارا میرے نبی دیڑ دی نہ کہہ لو سارا میرے نبی دی آیتوں سے ملاتا رہا ملا رہایت ای آیتوں سے ملاتا رہا آیت ای دیکھا تو ناتے نبی بن گئی آیتوں سے خطیب بول دا ہے بولدی مزہ لیں دیو جو ساری گونج پہ میرے بھی مزہ ہے مل کے دریا تو کھا تو وہ نات داتو نات Nebih نا تے نبی بن گئی نا تے نبی نا تے نبی بن گئی آیتوں سے ملاتا رہا ریت دیکھا تو وہ نات آ دے جو قرآن بھی پڑھ دے جما آئے تو ملا تو سے جا سجا آئے تو لسلا بیب ہی آئے سے اوت اللہ تم سے مار مہتا ادر مہتا بلا کن اللہ ہر ما آئے تم سے ید اللہ فوق یادی ہم آئے تم سے میں رسلا فا دلہ پائے تم سے ملا ان یا <تصفح> دینا منستا جیبو للہ ہے رسول اجادا کم آئے تم سے ملا دیکھات اسیز نے فرمایا اگر کوئی قرآن پڑھ کے نبی دے علم دا انکار کر دے اختیارات دا کر دے دا کر دے کمانا مستفا فضائل مستفا خصائص سے مستفا موجدہ مستفا انکار کر دے سارے کل کتاب لا رہے بافی ہی قرآن سے شک نہ کرے وہ بے ایمان سمجھیا جی قرآن تے شک نہ کرے قرآن پڑھ کے آخے نبی مر گئے وہ قرآن شک نہ کرے قرآن پڑھ گئے نبی نو اختیار کوئی نہیں وہ بے ایمان جی سہ لے گل کتاب بلا رہا ہے بابو قرآن سے شک نہ کرانے کر میرے نبی دیاں شان میرے نبی ہوئے اللہ قرآن کیا فلاور ربے کلا ہاتھ آتے قرآن دا دا تیرے جتنا جیڑا رب آداب دستا پیا کو لن زور نہ اس قرآن دور تونے مصطفیٰ دا تو پہلو نکل ہے قرآن تک کر اپنا مینو نہ من ہاکم کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے مردہ ہاقم نہیں ہوتا میرا دھیان کر بھائی جی اور دی جی ادی دی تکلیف دیتی ہے معافی چاہ جی مافی آ کہ ووٹ چاچے دیا جی چاچے جی الیکشن نا پیا چاچے ووٹ دیا جی بھائی چاچے تو فوت ہو گیا بےوقوف آدمی چاچا سنتالی فوت ہو گیا ووٹ دون منگن لیا بویا ممبر ہوں بولو مویا حضرت شیس مولا غلام فری صاحب دا انتقال ہوا الیکشن دوبارہ ہوا کیونکہ انہ کا انتقال ہو گیا جہا انتقال ہو جائے وہ سیٹ خالی ہو جاتی ہے ممبر نہیں رہتا وہی جگہ تک ہولیکشن ہوے گا ایم ایل اے ہوا مردہ ایم نہیں ہوں مویا ایم پی امداد کیوں بھائی وزیر مردہ نہیں ہوں گا بادشاہ مردہ جی بادشاہ مرد ہوں تو پرویز مشرف کے بغاوت ہو گئی شجاعت شاعت میرے پیو بنا لو اجاز میرے پر بنا لو پیوالو کرتی دی میرے پر بنا لو میں مثال دے لوں. مردے کے لیے مردہ جو ہے نہ وہ بلدیہ کا ممبر نہ کاؤنسلر نہ ناظم نہ ایم پی اے ای نہ ایم این اے ای نہ کوئی عہدے دار مردہ ہو سکتا بادشاہ کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے وربک حتی جو حق کے موق تیرے رب کی قسم اس وقت تک کوئی سرس ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک تجھے اپنا حاکم تسلیم نہ کرے میرا نبی ہاکم حاکم جڑے کتوں تک حاکمیت ہے وما ارس اللہ کا اللہ رحمت عالمی زب اللہ میرے نبی جتوں تا خدا کی خدائی ہے میرے نبی دی بادشاہ ہی ہے بولو میرے نبی دی مرنا بادشاہ نہیں ہوں مرتا حکمران نہیں حاکم دے داستے زندہ ہونا ضروری ہے میں بھی قرآن ہی پڑھیا قرآن پڑھ کے آتے ہیں نرسن ذائقہ چکھنا ہے ایسا نبی بھی مر ہے فرمایا جدو کوئی قرآن پڑھ کے نبی دی حیات کا انکار کرے زال کل کتاب لا رہی قرآن سے شاگ نہ کری د کیونکہ قرآن پہ آدھا پیا خلاور پہ پی کدام یو میلو نہ ہک یو حق کوئی مہان والا نہیں جب تک تین حاکم نہ کہ حاکم دے زندہ ہونا ضروری ہے مردہ حاکم نہیں ہوں جا نبی نو مردہ آ درپردا نبی نو حاکم نہیں منتا جا حاکم نہیں منتا قرآن کی نس کا منکرے تارا اسلام تو کارج اس واس اگر امام سلامت چاہیے تو پھر آلہ حضرت کی بات روم آن لو فرمایا تے تو زندہ ہے واللہ تج زندہ ہے ویری چشمے عالم سے چھپ جا والے میری چشمے لے میری چشمے آلم سے Premises, vanity, میرے نبی زندہ نے مسلمان نبی زندہ مرد ہو سیاب میں صدیق اکبر وزیر ہو عمری فاروق نزیر ماند بالکل نبی وزیر نے میں لکھ وزیر زندہ ہوں کہ مردہ نہیں سمجھا میری بات نہیں وزیر مرتا نہیں ہوں وزیر بھی زندہ ہی اے کوئی ماں کا لال جہاں مجھے لے کے دے بے کہ صدیق اکبر وزیر نہیں ماں اللہ عمر فروخ وزیر نہیں تو جب قرآن و حدیث کو سامنے رکھو گے سنیت کا خت سامنے آ جائے جی سیابا کو مانتے ہیں کون کہتا ہے سیابا کو مانتے ہیں شعبہ کو مانتے ہو تو مانو شدیقت پر وزیر ہیں عمر فاروق وزیر ہیں اگر ہیں تو زندہ ہے میرے نبی کی ہاکمیت اج بھی منسٹری فرمایا اوتے جبریلو مے کائل میرے وزیر نے ایتھے صدیق و فروک میرے وزیر نے میرے نبی دی حکمرانی قائم کائم قرآن پڑھ کے نبی آ کے مرک نبی آخ مر کے مٹی چران کیا گیا کل کتاب لالی قرآن تے شک نس کری وہی من سمجھی کزاب کزاب جھوٹ بولتا پیا جی قرآن پر والا ہوں جی قرآن منگا ہوں تو قرآن پہ میرا نبی زندہ ہے صدیق زندہ نے اور او تھو می مدیر او تھو می مدیر جتو تا خدا دی خدائی میرے نبی کی پاگش کوئی بنے آ دو چاہ میں اس واسطے پڑھ لگا اپنا بھی تو سوکھ ہے مگر تابیل حکم بھی اس لیے مرض کروں گا کہ جس میں پڑھنا ہے وہ مسجد بندے نہیں کرنے چاہیے سچے دل نہ جنو نبی پیار ہے باقی بنیا ملکان کوئی بنے آئی بنے آلکان دو, دو ملکان دا وہاں. کوئی دنیا دو چار ملکا دا ملکان میرے کملی ماں می دو جگتے سا ہی میرے کملی کچھ پہ جرا میرے کملی ماں کملی مال میرے کملی والے دی میرے کملی مالے ہاں دو جگتے قرآن دس دے پہ حدیث بیان کر دیے پی قرآن و حدیث پڑے کہ آخر نبی کی حکمرانی کوئی نہیں یا کوئی ماں دا لال اس کا منسوخ ہونا ثابت کر دے کوئی ناسخ پیش کرے تفالو, تفالو ماں نے وہ پیدا ہی نہیں کیا جو پیش کرے تو ماننا پڑے گا قرآن و حدیث میں عقیدہ حقیقت ہے تو ہلے سنت و جماعت کا کوئی بنیا تو کیا کوئی بنے دو میرے کملی والے میرے کملی دی دو جگ پیشانا ہی میرے ماشاء اللہ عالمانہ ماحول ہے تو کی دستار بندی ہے یہ شاعر کا تخیل ہے نا دو جگ میں شاعر میرا کیدہ اس سے آگے آہا, ہے طلبہ کے لیے بات کر رہا ہوں نعرہ نعرہ رسال، خطیب اسلام، سلحان بیش سلحان بیش سنو توجہ فرماؤ بات کرنے والا ہوں تولابا ہے تولابا کے لیے میرے کملی والے کی دو جگ میں شاہی یہ صرف شاعر کا تخیل ہے ورنہ میرا عقیدہ اس سے آگے ہے سنو سنو جہاں خدا کی خدائی ہے وہیں نبی کی بات شاہی سنو اگر بحثیت نبی یعنی نبوت کا خاصے میں یہ بات ہوتی کہ وہ قبر میں آتے تو پھر کلیم بھی آتے جو بات کر رہا ہوں توجہ سے اگر قبر میں آنا نبوت کے خاصے میں ہوتا صرف نبی ہونے کی وجہ سے قبر میں آنا ہوتا تو پھر کلیل بھی آتے زبیح بھی آتے خلیل بھی آتے روح بھی آتے نوح بھی آتے ادریس بھی آتے شیش بھی آتے چلو عام نہیں تو کم از کم اپنی امتوں کی قبر میں ہی آتے کوئی بات سمجھ آئیے پھر سبحان اللہ کہہ دو بات باز اگر بحشیت نبی صرف نبی ہونے کی صرف وجہ سے قبر میں آنا ہوتا ایک ہوتی ہے تقریب عوام کے لیے ایک ہوتی ہے خاص کے لیے وہ ذرا دار نہیں ہوتی وہ سمجھانے کے انداز میں ہوتی ہے یہ نکات آپ نے اگر پڑھنے ہو تو تفسیر آ رہی ہے انشاءاللہ شاء اللہ نیکسٹ الرحمان فی تفسیر القرآن اللہ کے فضل و کرم سے کتاب, کتابت ہو چکی چھپ چکی بس جلدیں ہو رہی ہیں نیکسٹ جمعہ تک ان شاء اللہ پہنچیں گے میں رس کر رہا ہوں توجہ فرمانا کہ اگر کلیم اپنے یہودیوں کی قبر میں کلیم آتے مگر نہیں آئے عیسائیوں کی قبر میں عیش آتے نہیں آئے مگر جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے تو قبر میں تین سوال ہوتے ہیں مر رب ہوتا رب کون ہے دین کو متعلق سوال ہوتا ہے اور اس کے بعد حضور سامنے قبر میں تشریف لاتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور ہی کیوں آتے ہیں حضور ہی کیوں آتے ہیں تو یہ یہی ہے فلا و رب کا نام یؤمنون مینو نہ حق تھا یو حق موت میرے کملی وا لے دی جگہ ہی میرے کملی میرے خیال ہے یہاں دو جگ کی بات اچھی نہیں ججتی نہیں مطابقت نہیں یہاں بریلی کے تائیدار کی بات کر لیتے ہیں اللہ یا اللہ شاہے کون جلالتی تیری اللہ یا اللہ شاہ کون جلالتی تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومتی تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے جاری ہے حکومتی عزیزان آنے گرامی توجہ فرمانا تو عرش اور فرش درمیان میں جتنے مقام ہیں سب میں توجہ فرمان دظ تو حضور ہر قبر میں تشریف لاتے ہیں جب حضور ہر قبر کیوں کیوں دور سے نبی نہیں آتے تو حضور کیوں آئے تو آئیے میں میرج کرتا ہوں جب جاتا ہے نا آدمی قبر میں اللہ کے سپاہی آتے ہیں بیان کلم بند ہوتے ہیں بیان دو بھائی تیرا راب گیڑ ہے مومن ہوے ہے اللہ دین دیڑے ہی اسلام پہلی تو گل فرشتے جب پوچھنا دین کہڑی دی آخری جی اللہ رب کہ اوکھے اللہ فرشتے ٹور جانا چاہیے بھائی اللہ دے اللہ یہ مردئی نہ ہوسائی نہ ہوی یوتی نہ ہوی اللہ تو منتا یو رسائی بھی تو ہو مرسائی بھی تو من بندے نے دیڑا ہی جی اسلام چاہیے فرشتے ٹوڑ جان اسلام کا نام سن پوچھ لے نبی کے متعلق کی کیوں کہ نا اللہ مننا تو اسلام کا نا موت بر نہیں یہ پوچھ نبی کے متعلق یہ متعلقہ کی, کی, کی, کی, کی اور ہسور سنو بیان کلم بند ہو رہے نے لے لے جا کے مکر سکتا ہے جی میں لطرا تو چلے آ من گیا سا میں نہ نہ مجھے مارنا سی وہ ہاکے کے بدل سکے بیان بدل جائے ادالت کہ بیان حاکم دی موجودگی ہو بدلے نہیں جاندے جڑے بیان ہاکم کی موجودگی ہو بدلے نہیں ایسے حاکم بیان لے کر تیرا مذہب کی نہیں میرا لبی قبل ایسے ہاقم حاکم دے سامنے بیان ہو جان تاکہ بدل ہو سکے میرے نبی حاکم نے موجودگی بیانوں بدل نہیں <تصفح> پتہ لگ جا کے بڑے ترہد اللہ قیامت آنے والی ہے بہ گیا آن دے کام مکے وردی کا رولا بھی نہ ہی جائے <تصفح> امبال بڑے پوتے صحت مند نے لال سوے وہ آدھے نے اب وردی نہیں رہن دے وہ میں لا نہیں یہ رہن نہیں دینی ویکھی ہوں کی بنتا شاہ جی تا خیال ہے میں کہ جی وہ لہ جائے سبھانا یہاں دی لہ جائے سبھا نا جی وہ لہ جائے سبحان اللہ جی یہاں دی لہ جائے بھی سبھان لا ابھی میں کپتے لوگ ہی نے ابھی امن پسند لوگ اماں پہ وہ لیا وہی لے گئی تاہی ٹھیک ہے یہاں کی ل گئی تاہم ٹھیک ویسے میرے نالے اتبار بھی نہیں ہے شک ای کیونکہ پچھو اثر یہ ہو جایا کہ ہمیشہ اجمے ہوتا نہیں لنٹر ویڈی بلڈنگ بنے کو لنٹر کا ٹھیک لیا ہوں ترنے دے پیسے لے آتے ہیں وہ لنٹر پان لنٹر یہ سارے تے چلتے ہیں جا پیسے دے وہی دھرنے مروا لے جی اگلے بہت دے چپ کر کے بہ رہے ہیں ہی دسے گا ہی دسے گا, گا ان کی کرتے وہ ایک مولوی بھی ایڈا صحت مند ایڈا کچرا بندہ میں نے آپوزیشن بھی اقتدار تو بہرحال چلو کی ہے اسی اہم اللہ ملک سلامت رو بولو بھی اللہ ملک تما کے ہو لگ پے اتنے بھی ہو گیا اتے بھی ہو گیا دس از ویری ڈینجرس میں آپ کو صحیح کہتا ہوں چونکہ سیاسی جلسہ نہیں سالانہ جلسہ ہے میں اس میں سیاست متعلق کچھ کہنا نہیں چاہتا ورنہ سیاسی بصیرت ضرور رکھتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے بالکل اس کی وجہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھماکے کسی بہت بڑے دھماکے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے ہاں میں آپ کو رض کرتا ہوں بہرحال دارال کا جلسہ ہے جہاں ہم بھی اپنے ساتھ ساتھ کے سامنے بیٹھے جس قرآن پاک کے متعلق سیکھا پڑھا وہی آپ کو بتا رہے ہوں کہ قرآن پڑھنے والے سب ایک نہیں ہوتے اللہ تو میرا نبی پہلے سوال ہوں بھائی اللہ کے متعلق کیا مت آنے والی ہے میں کیا آن دے مکے سڈو قیامت والے دن کوئی ڈر میں میں تمہیں ڈیفینےشن دس دینا قیامت کی قیامت کی ڈیفینیشن دس دینا کہ قیامت میں کیا ہوگا یہ فقیر کا طرزے تکلم ہے بعد قرآن و حدیث ساری قوم جہی ہے نا وہ قرآن حدیث آ کے نہ پڑی تو پہن دے شاید یہ تاری طبیعت خراب سی مطلب نشیر نہیں پڑے شہرو شہری تین لگ جا کر اب محفل تے لے کے بہ گئی ہے سنت میں صحیح بات ہوں آل اور سارا کسور مولویا کا یہ جسے جی حضرت احسان بن ثابت سابت ممبر تے بٹھایا تو سابت کیا نات آخنا سن یہ دسے ہی نہیں کہ وہ آلم سن اتنے بڑے بڑے عالم غوث کت ببدال احسان دیا جوڑے رل سکتے یہ وزیر آباد میرے کو روفی بہت دف جاتا ہے یہ مذہبی مجرے نے مسیتوں چلو کے دن دفاع مجھے لگ پہ یہ شو بزنس ہے نا یہ بھی ایک بات میر کر جاؤں اور پھر اولا کے متعلق وہ بکواسات کرتے ہیں زہر اگلتے ہیں جی وہ مدی دیا کڑیاں مجھے سی نا ہمارے بھولے پالے لوگ ہوتے ہیں بس میں ڈردیا تمہوں پولا پلا آنا پیا اگر دور اندیش ہوں تو دوسری مدینے کی دفے مدینے دیا چھٹی دہ لائیے کیا مدینے دیا پی ہو واقع ہوا ہوا کہ کڑیاں نے دف بجائی نے دہ جائے لگ پائی جان لکھا میر کرتا ہوں حضور علیہ السلاۃ وسلام کی بارگاہ میں ایک ہبشن آئی ایک عورت آئی میرے ماں باپ قربان جائیں یا رسول اللہ فرمایا آ بھائی کدھر آئی ہو حضور میں نے منت مانی تھی کہ آپ جنگ سے فاتح آئیں گے فاتح ہو کر آئیں گے تو میں تب بجاؤں گی میں نے یہ منت مانی تھی حضور مجھے اجازت ہو تو میں منت پوری کروں فرمایا منت مانی تھی ہاں یا رسول اللہ فرمایا بجاؤ عورت حضور کے سامنے کھڑے ہو کر تک جانی شروع کی عورتوں تھوڑی دیر گزری تو سید نہ صدی کے اخبار آ گئے اور وہ بجاتی رہی تھوڑی دیر گزری تو سعیدنا امیر المومنین قراد مستفیٰ عمر فاروق تشریف لے آئے اس نے فوراً نیچر کی اور اپنے باس تک و چھوا لیا اور تک اوپر بیٹھی فاروق اب آئے تو عورت نے عمل کیا تو الام انبیاء نے پتے کیا فرمائے عمر شیطان تیرے شیطان تجھے عمر تجھے شتان لڑتا ہے عمر تجھے شتان لڑتا ہے گیا مگر ہے یہاں اب ابش ہے کس بات کہ اگر شیطانی عمل ہے تو نمی اجازت کیوں تھی شتایاں انہیں اجازی یہ تو فیصلہ ہے نا فرمایا رہتا ہے کہ جا رہی تھی عمر یہ میرے ہوتے ہوئے بجاتی تھی صدیقہ تو جاتی ہوا اسے چھپا دی رہتا ہے مگر اتنا ہے کہ حضرت حضور امام البیا کی وہ بجا رہی ہے اگر شتا ایجاد کیوں حضور لیڈیز ہو عورتوں کو کیا اب کرو تم بالوں بالوچی رخسارے پیٹو گی ہائی وائی کر کے مارو نہیں کرو گے بینک کرو گے ہم جان نہیں کرو گی رخسارے نہیں پیٹ بال نہیں لوڑی سب باتوں نے کی عورت کھڑی ہو گئی میرے ماں باپ جہاں بیت کرتے ہیں مگر عرب کا رواج یہ ہے کہ کسی کے مر جاتا ہے وہ آگ کے اس کے یہاں پیٹتی ماتم کر رہی ہے اس ہاں کے ہائی وائے بین وغیرہ کرتی ہیں اور خوب شور مچاتی ہیں تو یا رسول اللہ میرا کوئی فلاں فوت ہو گیا تھا تو وہ عورتیں آئی ہیں کچھ یہود نے آئی ہیں وہ انہوں نے ایسا کیا ہے اگر میں نہ گئی تو عورتوں نے مجھے تانے دیں گی کہ بدلہ نہیں دیا تو مجھے اجازت مل جائے فرمایا جاؤ تم کر لینا جاؤ کر لینا اب میں پوچھتا ہوں فتوا بیت پہ ہوگا یا اجازت دینے پہ ہوگا فتوا بعد پہ ہے جس کو نبی نے اجازت دی فتوا اس پہ نہیں فتویٰ ہے بیب پہ کہ تم آئندہ نہ رخسارے پیٹو گیاں نہ بیم کرو گیا نہ ماتم کرو گیا نہ جہلیت کے بول نکالو گی بیب فتوا پہ ہے نہ کہ اجازت پہ ہے وہ اختیارات مصطفیٰ سے ہے کہ کسی کے لیے کوئی کام جائز کر دے کسی کے لیے آرام کر دے اختیاراتے مصطفیٰ ہے فتوا جو ہے وہ بیگ پہ ہوگا فتوا اس بات پہ ہے کہ عمر تجھ سے شیطان سرجتا ہے فتوا اس بات پہ نہیں فرمایا کر لے یہ اختیارات مصطفیٰ سے ہے جیسے مرض کرتا ہوں کہ اگر نماز عید پڑھنے سے پہلے بکرہ ضبح ہو جائے تو گوشت ہے گوشت ہے وہ قربانی نہیں قربانی نہیں تصور ایک صحابی نے ایسا کر لیا صحابی نے ایسا کر لیا فرمایا یہ قربانی نہیں گوشت ہے عرض کہ یا رسول اللہ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ اور خرید سکوں غریب ہوں میں قربانی کے لیے بکرا لیا تھا میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں لہذا اب کیا ہوگا فرمایا قربانی نماز سے پہلے قربانی نہیں گوشت ہے قربانی ہے نماز عید پڑھنے کے بعد ارض کی اللہ پھر ایک چھ ماہ کا بچہ ہے بکرے کا فرمایا اچھا چلو تم وہی دے لو تمہارے لیے یہ بھی ٹھیک ہے تو نبی پاک نے ان کے لیے ہی دی اجازت ہے تم کر لو تمہاری قربانی ہو جائے گی یہ حضور کو اختیار ہے نا کسی کے لیے کوئی چیز جائز قرار دے دے کسی کے لیے نبی منع کرار دے تو جس کو نبی جائز کہہ دے وہ مخصوص کے لیے وہ کر لے تو وہ جائز ہے مگر فتو اس پہ نہیں جیسے روزے کی حالت میں اگر آدمی سے غلطی ہو جائے تو یہ نہیں کھجورے خود کھالے تو نتیجہ کے ہو جائے نہیں ایسا نہیں وہ ہے کہ غلام آزاد کرے یا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے یا دو ماہ کے روبے رکھے تو اس طریقے دف کی اجازت دینا اختیارات اور سے ہے فتویٰ اس بات پہ ہے کہ فرمایا شیطان تجھ سے لرستا ہے اس لیے مساجد میں یہ یا محفل نعت کے نام پہ یہ سیاسی یہ مذہبی مجرا ہے پھر بدعقیدہ ہے وہ ایک نات وہ کرو روٹی ٹفن چپا کے لے آؤں کا پیو جامع رشیدیا کا امام ہے ہاں وہ ملاپ کی روٹی نہیں کھانی پیسے ملاپ دے سارے لوگ میں جاؤ تھلے حضرت کبلا حاجی صحیح ان کا فیض ان کی محنت ان کا خلوص اور ساتھ کی میرے استاد محترم جناب مفتی حاکم علی صاحب جو ابتدا میں بیٹھے کے بعد میں تصویر لے گئے اور حضرت مولانا گلام نبی صاحب شیخ الحدیث حضرت حافظ محمد احسان الحق رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت مولانا مفتی محمد عبدالطیف ہے یہ سب اس اساتذہ کا فیض ہے اور فقیر بھی یہی رہا اور پڑا الحمد 52 قائم شدہ کمر خیال جی ہاں بونجہ سال گزر گئے دار العلوم کو یہ ہے اصل خدمت دین کی یہ وہ انڈسٹریاں ہیں جہاں سے ایسا مٹیریل تیار ہوتا ہے جو ناموس رسالت کا تحفظ کرتا ہے ہاں مدارس ہیں جہاں دین کا کام ہوتا ہے اور ماشاءاللہ اس دار دارالعلوم کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور دعا ہے کہ اللہ کریم دن دگنی رات چوگنی ہزاروں گنا زیادہ ترقی اطاف فرمائے اور اللہ عائصیب کی کا سایہ ہمیشہ اہل سنت پہ قائم دائم رکھے اور اس فیوز و برکات کو جاری و ساری رہے اور بلکہ میں خوش آمدن نہیں میں چونکہ صاف دو آدمی ہوں میں تو صاحبزادہ محمد دعو صاحب کو بھی جب دیکھتا ہوں تو تصویر ہی نظر آتے ہیں تو میری دعا ہے عزیزم کو درجات بلند فرمائے اور اللہ کا اللہ کو فرمائے حضور کیسے تو اللہ آپ کو جزائے عطا فرمائے پیلا کون سا لام شمائے بس میں ہے دا پیلا سلام رحمت حق کی ہونے لگی بارشیں دینوں دنیا کی لٹنے لگی دولتیں کھول دی جس نے اللہ کی حکمت وہ صوبہ جس کو سب کن کی کن جی کہے اس کی نافذ کو مت پیلا کون سا لام استا جانے رحمت پیلا کون سا لام شمل بس میں ہے دایت پیلا جس رضا نے ہے لکھا یہ پیارا سلام جس رضا نے ہے لکھا یہ پیارا سلام اس کی پرنو تربیلا کو سلام سیدی مرشیدی کبلا شے دی سیدی مرشیدی کبلا شے دی سنائی بے آلہ حضرت میلا کو سلام جس کی ہر ہر آدا سنتے محصفہ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں محنمہ رضا مصطفیٰ دا اعلان کیتا تاگیا ہوئے ہر کل بعض لوگ لٹریچر دے نال بھی لوکان گمراہ کرنے دی نفا کوشش کر دینے دس روپے کوئی وڈی چیز نہیں کوشش فرماؤ ایک ایک دو دو رسالہ ضرور حاصل کرو خود پڑھو دو جانب بڑھاؤ انشاءاللہ ایمان تھی پاس تو